خدے کا منصوبہ رسول اور اصحاب رسول نے نبوت کے تیرہویں سال مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ کو اپنا مرکز عمل بنا لیا لیکن مکہ کے سرداروں کو یہ بات منظور نہ تھی اب انہوں نے یہ کوشش شروع کی کہ مدینہ پر حملہ کر کے نبوت کے مشن کا خاتمہ کر دے اس کے نتیجے میں چند غزوات پیش آئے مثلاً غزو بدر غز احد وغیرہ ان حملوں کی وجہ سے پیغمبر اسلام کو یہ موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ پرامن حالات میں اپنے مشن کو جاری رکھیں اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک نیا منصوبہ بنایا ہجرت کے چھٹے سال آپ نے یہ اعلان کیا کہ آپ عمرہ کے لیے مکہ جائیں گے ایک ہزار چار سو صحابی اس سفر میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے یہ قافلہ جب حدیبیہ بیا کے مقام پر پہنچا تو مدینہ اور مکہ کے تقریباً درمیان میں واقع ہے مکہ کے سرداروں کو خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ محمد اور آپ کے اصحاب کو روکیں اور یہ بتائیں کہ ہم مکے میں آپ کا داخلہ نہیں ہونے دیں گے اس کے بعد حدیبیہ کے مقام پر دونوں فریقوں کے درمیان گفت و شنید نیگوشیشن شروع ہوئی یہ گفت و شنید تقریباً دو ہفتہ جاری رہی اس گفت و شنید کے نتیجے میں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کو معاہدے حدیبیہ بیا ہدی اگریمنٹ کہا جاتا ہے معاہدے معاہدے کے تحت دونوں فریق اس پر راضی ہوئے کہ ان کے درمیان دس سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی اس طرح یہ معاہدہ گویا دس سال کے لیے نا جنگ معاہدہ نو وار پیک تھا اس معاہدے کے تحت پیغمبر اسلام کو یہ موقع مل گیا کہ وہ پرمن حالات میں اپنے مشن کی منصوبہ بندی کریں جو آخر کار قرآن کے الفاظ میں فتح مبین تک پہنچا بہبالا سر الفتح آیت ایک. تاریخ بتاتی ہے کہ ہدے بیا کا معاہدہ یقینا فتح مبین فتح مبین یعنی کلیئر وکٹری کا معاہدہ تھا لیکن یہ معاہدہ امن کس طرح واقع بنا واقعہ بنا وہ اس, اس وقت واقعہ بنا جبکہ پیغمبر اسلام نے فریق ثانی کی تمام شرطوں کو یک طرفہ طور پر تسلیم کر لیا فریق ثانی کی شرطوں کو یک طرفہ طور پر مان لینے کے آخری حد یہ تھی کہ جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو اس پر یہ الفاظ لکھے گئے حاضہ ما صالح علی محمد رسول اللہ فریق ثانی کے نمائندے نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کے آپ کو رسول نہیں مانتے آپ لکھئے محمد بن عبداللہ پیغمبر اسلام نے اس مطالبے کو بلا بحث مان لیا اور حکم دیا کہ معاہدے کے کاغذ پر لکھا جائے اما یا علی و اتب حاضہ ما صالح علی محمد بن عبداللہ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 3187 معاہدہ ہدے بیا کے بعد حالات میں انقلابی تبدیلی ہوئی یہاں تک کہ دو سال کے اندر مکہ جنگ کے بغیر فتح ہو گیا معاہدہ ہدے اس حقیقت کا اعلان ہے کہ اگر تم فتح چاہتے ہو تو پہلے اپنی شکست کو تسلیم کرو اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پہلے پیچھے ہٹنے پر راضی ہو جاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ کا ٹائٹل صفح عالم پر لکھا جائے تو بوقت ضرورت اس کو کاغذ پر مٹانے کے لئے راضی ہو جاؤ پریکٹیکل وزڈم کا ایک حکیمانہ اصول ہے جس کو وقت حاصل کرنے کی تدبیر بائنگ ٹائم سٹریٹیجی کہا جا سکتا ہے خدیبیا میں قیام امن کے لئے فریق ثانی کی شرطوں کو یک طرفہ طور پر مان لینا گویا یہی تدبیر تھی یہ تدبیر مؤثر ثابت ہوئی اور اس کے بعد بہت کم مدت میں عرب میں ایک غیر خونی انقلاب بلڈ لیس آ گیا یہ واقعہ بھی باعتبار حقیقت ری پلاننگ کا ایک واقعہ تھا قدیم زمانے میں ناجنگ معاہدہ عظیم قربانی کے بعد وقتی طور پر حاصل ہوا تھا موجودہ زمانے میں یہ صورت حال ایک یونیورسل نام کے طور پر دنیا میں قائم ہو چکی ہے انیس سو پینتالیس میں اقوام متحدہ یوینو کا قیام عمل میں آیا اس کے تحت دنیا کی تمام قوموں نے اتفاق رائے سے یہ مان لیا ہے کہ ہر ایک کو پرامن عمل کی کلی آزادی حاصل ہوگی کوئی قوم دوسری قوم پر حملہ نہیں کرے گی کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے اس پر جبر کرے اب تشدد یعنی وائلنس اصولی طور پر ایک مجربانہ فیل بن چکا ہے بشرطے کہ انسان پوری طرح امن کے اصول پر قائم رہتے ہوئے اپنا کام کرے